جو اپنے نزب العین کے مقابلے میں کسی چیز کو بھی عزیز تر نہیں رکھتا اس دعوت کی آواز اگرچہ سارے ملک میں پھیل گئی تھی لیکن اس کے اثرات منتشر تھے اس کی فراہم کردہ قوت سارے ملک میں پراگندا تھی اس کو وہ اجتماعی طاقت باہم نہ پہنچی تھی جو پرانے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 جن سے یہ چاروں یکساں پوری ہو گئیں مکی دور کے آخری تین چار سالوں سے یسرب میں آفتاب اسلام کی شعائیں مسلسل پہنچ رہی تھیں اور وہاں کے لوگ متعدد وجوہ سے عرب کے دوسرے قبیلوں کی بنسبت زیادہ آسانی کے ساتھ اس روشنی کو قبول کرتے جا رہے تھے آخرکار نبوت کے بارہویں سال حج کے موقع پر پچہتر نفوس کا ایک وفد نبی صلی اللہ علیہ وََیہ وسلم سے رات کی تاریخی میں ملا اور اس نے نہ صرف یہ کہ اسلام قبول کیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے پیروں کو اپنے شہر میں جگہ دینے پر بھی آمادگی ظاہر کی یہ اسلام کی تاریخ میں ایک انقلابی موقع تھا جسے خدا نے اپنی عنایت سے فراہم کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وََیہ وسلم نے ہاتھ بڑھا کر پکڑ لیا اہل یسرپ نبی صلی اللہ علیہ وََہ وسلم کو محض ایک پناہ گزین کی حیثیت سے نہیں بلکہ خدا کے نائب اور اپنے امام و فرما کی حیثیت سے بلا رہے تھے اور اسلام کے پیروں کو ان کا بلاوا اس لیے نہ تھا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 اس طرح یسرب نے دراصل اپنے آپ کو مدینت الاسلام کی حیثیت سے پیش کیا اور نبی صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم نے اسے قبول کر کے عرب میں پہلا دار اسلام بنا لیا اس پیشکش کے معنی جو کچھ تھے اس سے اہل مدینہ نا نہ تھے اس کے صاف معنی یہ تھے کہ ایک چھوٹا سا قصبہ اپنے آپ کو پورے ملک کی تلواروں اور معاشی اور تمدنی بائیکوٹ کے مقابلے میں پیش کر رہا تھا چنانچہ بیت عقبہ کے موقع پر رات کی اس مجلس میں اسلام کے ان اولین مددگاروں یعنی انصار نے اس نتیجے کو اچھی طرح جان بوجھ کر نبی صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا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 خدا کے نزدیک زیادہ قابل قبول ہو سکتا ہے اسی بات کو وقت کے ایک دوسرے شخص عباس بن عبادہ بن نزلہ نے دہرایا جانتے ہو اس شخص سے کس چیز پر بیت کر رہے ہو آوازیں آئیں ہاں جانتے ہیں تم اس کے ہاتھ پر بیت کر کے دنیا بھر سے لڑائی مول لے رہے ہو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 کہ بنی ہاشم کے سوا تمام خان ہائے قریش کا ایک ایک آدمی چھانٹا جائے اور یہ سب مل کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کریں تاکہ بنی ہاشم کے لیے تمام خاندانوں سے تنہا لڑنا مشکل ہو جائے اور وہ انتقام کے بجائے خوں بہا قبول کرنے پر مجبور ہو جائیں لیکن خدا کے فضل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 نبی صلی اللہ علیہ وََ وسلم نے نوخیز اسلامی سوسائٹی کے ابتدائی نظم و نسق اور اطراف مدینہ کی یہودی آبادیوں کے ساتھ معاملہ طے کرنے کے بعد سب سے پہلے جس چیز پر توجہ منطف فرمائی وہ اسی شہرہ کا مسئلہ تھا اس مسئلے میں حضور صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم نے دو اہم تدابیر اختیار کی ایک یہ کہ مدینہ اور ساحل بحر احمر کے درمیان اس شاہراہ سے متصل جو قبائل آباد تھے ان کے ساتھ گفت و شنید شروع کی تاکہ وہ حلیفانہ اتحاد یا کم از کم نا طرفداری کے معاہدے کر لیں چنانچہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کو پوری کامیابی ہوئی سب سے پہلے جو سے جو ساحل کے قریب پہاڑی علاقے میں ایک اہم قبیلہ تھا معاہدہ ناترفداری ہوا پھر سن ایک ہجری کے آخر میں بنی زمرہ سے جن کا علاقہ یمبو اور ظلم اور سے متصل تھا دفاعی معاونت کی قرارداد ہوئی پھر دو ہجری کے وسط میں بنی مدلج بھی اس قرارداد میں شریک ہو گئے کیونکہ وہ بنی زمرہ کے ہمسائے اور حلیف تھے مزید برآں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 جو نبی صلی اللہ علیہ وََیہ وسلم کسی صحابی کی قیادت میں بھیجا کرتے تھے اور غزوہ اس مہم کو کہتے تھے جس کی قیادت حضور صلی اللہ علیہ وََہ وسلم خود فرماتے تھے اور دوسرے سال کے ابتدائی مہینوں میں دو مزید طاقتیں اسی جانب کی گئیں جن کو اہل مغازی غزوہ بواط اور غزوہ ظول کے نام سے یاد کرتے ہیں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 دوسرے یہ کہ ان میں سے کسی طاخ میں بھی حضور صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم نے اہل مدینہ کا کوئی آدمی نہیں لیا بلکہ تمام دستے خالص مکی مہاجرین سے ہی مرتب فرماتے رہے تاکہ حتل امکان یہ کشما کش قریش کے اپنے ہی گھر والوں تک محدود رہے اور دوسرے قبیلوں کے اس میں الجھنے سے آگ پھیل نہ جائے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 تمہارے مال جو ابو سفیان کے ساتھ ہیں محمد اپنے آدمی لے کر ان کے درپے ہو گیا ہے مجھے امید نہیں کہ تم انہیں پاسکو, دوڑو دوڑو مدد کے لیے اس پر سارے مکے میں ہی جان برپا ہو گیا قریش کے تمام بڑے بڑے سردار جنگ کے لیے تیار ہو گئے تقریباً ایک ہزار مردان جنگی جن میں سے چھ سو پوش تھے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 اور اس نواہ کے قبائل کو اس حد تک مروب کر دیں کہ آئندہ کے لیے یہ تجارتی راستہ بالکل محفوظ ہو جائے اب نبی صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم نے جو حالات سے ہمیشہ باخبر رہتے تھے محسوس فرمایا کہ فیصلے کی گھڑی آ پہنچی ہے اور یہ ٹھیک وہ وقت ہے جب ایک فیصلہ کن اقدام اگر نہ کر ڈالا گیا تو تحریک اسلامی ہمیشہ کے لیے بے جان ہو جائے گی بلکہ بعید نہیں کہ اس تحریک کے لیے سر اٹھانے کا پھر کوئی موقع ہی باقی نہ رہے نئے دارالحجرت میں آئے ابھی دو سال پورے نہیں ہوئے تھے مہاجرین بے سر و سامان انصار ابھی نا آزمودہ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 کہ اسلام کی حمایت کا جو عہد انہوں نے اول روز کیا تھا اسے وہ کہاں تک نبھانے کے لیے تیار ہیں اس لیے حضور صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم نے براہ راست ان کو مخاطب کیے بغیر پھر اپنا سوال دوہرایا اس پر سات بن معذ اٹھے اور انہوں نے عرض کیا شاید حضور کا روئے سخن ہماری طرف ہے فرمایا ہاں انہوں نے کہا ہم آپ پر ایمان لائے ہیں آپ کی تصدیق کر چکے ہیں کہ جو کچھ آپ لائے ہیں وہ حق ہے اور آپ سے سماؤتاد کا پختہ عہد باندھ چکے ہیں پس اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم جو کچھ آپ نے ارادہ فرما لیا ہے اسے کر گزرئیے قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے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 مذہب ریاست بلکہ خود ریاست بن گیا مباحث یہ ہے وہ عظیم و شان مارکا جس پر قرآن کی اس صورت میں تبصرہ کیا گیا ہے مگر اس تبصرے کا انداز ان تمام تبصروں سے مختلف ہے جو دنیوی بادشاہ اپنی فوج کی فتح یابی کے بعد کیا کرتے ہیں اس میں سب سے پہلے ان خامیوں کی نشاندہی کی گئی ہے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 باہر رہتے ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے عن الانفال کیا الانفال وسو اللہ وآصلحوا ذات وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن اللہ خوم تم سے انفال کے متعلق پوچھتے ہیں انفال جمع ہے نفل کی عربی زبان میں نفل اس چیز کو کہتے ہیں جو واجب یا حق سے زائد ہو جب یہ تابے کی طرف سے ہو تو اس سے مراد وہ کارانہ خدمت ہوتی ہے جو ایک بندہ اپنے آقا کے لیے فرض سے بڑھ کر اپنی خوشی سے بجا لاتا ہے جیسے نفل نماز اور جب یہ متبو کی طرف سے ہو تو اس سے مراد وہ اتیا انعم ہوتا ہے جو آقا اپنے بندے کو اس کے حق سے زائد دیتا ہے یہاں انفال کا لفظ ان اموال غنیمت کے لیے استعمال ہوا ہے جو جنگ بدر میں مسلمانوں کے ہاتھ آئے تھے اور ان کو انفال قرار دینے کا مطلب یہ بات مسلمانوں کے ذہن نشین کرنا ہے کہ یہ تمہاری کمائی نہیں ہے بلکہ اللہ کا فضل و انعام ہے جو اس نے تمہیں بخشا ہے کہو یہ انفال تو اللہ اور اس کے رسول کے ہیں پس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس کے تعلقات درست کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو یہ بات اس لیے فرمائی گئی کہ اس مال کی تقسیم کے بارے میں کوئی حکم آنے سے پہلے مسلمانوں میں سے مختلف گروہ اپنے اپنے حصے کے مطالق دعوے پیش کرنے لگے تھے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم و اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا چوکل <يَتَوَكَّلُون> سچے اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر اعتماد رکھتے ہیں اللہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم ایسے ہی لوگ حقیقی مومن ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے درجے ہیں قصوروں سے در گزر ہے اور بہترین رزق ہے كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من اس مال غنیمت کے معاملے میں بھی ویسی ہی صورت پیش آ رہی ہے جیسی اس وقت پیش آئی تھی جب کہ تیرا رب تجھے حق کے ساتھ تیرے گھر سے نکال لایا تھا اور مومنوں میں سے ایک گروہ کو یہ ناگوار تھا إلى الموت وهم وہ اس حق کے معاملے میں تجھ سے جھگڑ رہے تھے درا حال یہ کہ وہ صاف صاف نمایاں ہو چکا تھا ان کا حال یہ تھا گویا وہ آنکھوں دیکھتے موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں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 یاد کرو وہ موقع جبکہ اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ دونوں گروہوں میں سے ایک تمہیں مل جائے گا یعنی قریش کا تجارتی قافلہ جو شام کی طرف سے آ رہا تھا یا لشکر قریش جو مکہ سے آ رہا تھا تم چاہتے تھے کہ کمزور گروہ تمہیں ملے مگر اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ اپنے ارشادات سے حق کو حق کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے لو ہک پل پیلل بلا والا ری ہل تاکہ حق حق ہو کر رہے اور باطل باطل ہو کر رہ جائے خواہ مجرموں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو اِل ربكم لكم ممدكم من اور وہ موقع جب کہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے جواب میں اس نے فرمایا کہ میں تمہاری مدد کے لیے پے در پے ایک ہزار فرشتے بھیج رہا ہوں وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرًا وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ یہ بات اللہ نے تمہیں صرف اس لیے بتا دی تھی کہ تمہیں خوشخبری ہو اور تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں ورنہ مدد تو جب بھی ہوتی ہے اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے یقیناً اللہ زبردست اور دانا ہے نس ملی رکھ ری پانی ولی ابال کلو بکم ولی اب تال کلو بکم ویو سب تقد اور وہ وقت جبکہ اللہ اپنی طرف سے غنودگی کی شکل میں تم پر اطمینان و بے خوفی کی کیفیت تاریخ کر رہا تھا یہی تجربہ مسلمانوں کو جنگِ عہد میں پیش آیا تھا جیسا کہ سورہ آل عمران آیت ایک میں گزر چکا ہے اور آسمان سے تمہارے اوپر پانی برسا رہا تھا تاکہ تمہیں پاک کرے اور تم سے شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست دور کرے اور تمہاری ہمت بدھائے اور اس کے ذریعے سے تمہارے قدم جما دے ہی ابو کام فصبیت الزین امنو سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانِ اور وہ وقت جب جبکہ تمہارا رب فرشتوں کو اشارہ کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تم اہلِ ایمان کو ثابت قدم رکھو میں ابھی ان کافروں کے دلوں میں روب ڈالے دیتا ہوں بس تم ان کی گردنوں پر ضرب اور جوڑ جوڑ پر چوٹ لگاؤ یہاں تک جنگ بدر کے جن واقعات کو ایک ایک کر کے یاد دلایا گیا ہے اس سے مقصود دراصل لفظ انفال کی مانویت واضح کرنا ہے ابتدا میں ارشاد ہوا تھا کہ اس مال غنیمت کو اپنی جانفشانی کا سمرہ سمجھ کر اس کے مالک مختار کہاں بنے جاتے ہو یہ تو دراصل عطیائے الہی ہے اور معتی خود ہی اپنے مال کا مختار ہے اب اس کے ثبوت میں یہ واقعات گنوائے گئے ہیں کہ اس فتح میں خود ہی حساب لگا کر دیکھ لو کہ تمہاری اپنی جانفشانی فشانی اور جرت و جسارت کا کتنا حصہ تھا اور اللہ کی عنایت کا کتنا حصہ اس لیے اس کا فیصلہ کرنا کہ یہ کس طرح تقسیم ہو تمہارا نہیں بلکہ اللہ کا کام ہے اصول اللہ, اللہ, اللہ شدید اللہ قب یہ اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا اور جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرے اللہ اس کے لیے نہایت سخت گیر ہے اس فکرے کے مخاطب کفار قریش ہیں جن کو بدر میں شکست ہوئی تھی یہ ہے تم لوگوں کی سزا اب اس کا مزہ چکھو اور تمہیں معلوم ہو کہ حق کا انکار کرنے والوں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے <سؤال> اے لوگو جو ایمان لائے ہو جب تم ایک لشکر کی صورت میں کفار سے دو چار ہو تو ان کے مقابلے میں پیٹھ نہ پھیرو ومن يولهم يومئذ دُبُرَهُ مہل متحر کت مت ہئی زنفی اچیا سقد فقد باء بغضب من ومأواه وبئس المصير جس نے ایسے موقع پر پیٹ پھیری اللہ یہ کہ جنگی چال کے طور پر ایسا کرے یا کسی دوسری فوج سے جا ملنے کے لیے تو وہ اللہ کے غذب میں گھر جائے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور وہ بہت بری جائے باز تَقْتُلُوهُمْ ہے سلن قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ وم رَمَيْتَ تم تم الی ابلی منی مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا ان اللہ سمیع علیم بس حقیقت یہ ہے کہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا اور اے نبی تو نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا مارک بدر میں جب مسلمانوں اور کفار کے لشکر ایک دوسرے کے مقابل ہوئے اور عام زد و خورد کا موقع آ گیا تو حضور صلی اللہ ع علیہ وآلہ وسلم نے مٹھی بھر ریت ہاتھ میں لے کر شاہت الوجو کہتے ہوئے کفار کی طرف پھینکی اور اس کے ساتھ ہی آپ کے اشارے سے مسلمان یکبارگی کفار پر حملہ آور ہوئے اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے مطلب یہ ہے کہ ہاتھ تو رسول صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کا تھا مگر ذرب اللہ کی طرف سے تھی اور مومنوں کے ہاتھ جو اس کام میں استعمال کیے گئے تو یہ اس لیے تھا کہ اللہ مومنوں کو ایک بہترین آزمائش سے کامیابی کے ساتھ گزار دے یقیناً اللہ سننے اور جاننے والا ہے ذالکم وأن اللہ موہن كيد <تصفيق> یہ معاملہ تو تمہارے ساتھ ہے اور کافروں کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ اللہ ان کی چالوں کو کمزور کرنے والا ہے وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ان کافروں سے کہہ دو اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو لو فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا مکہ سے روانہ ہوتے وقت مشرقین نے کعبے کے پردے پکڑ کر دعا مانگی تھی خدایا دونوں گروہوں میں سے جو بہتر ہے اس کو فتح عطا کر اب باز آ جاؤ تمہارے ہی لیے بہتر ہے ورنہ پلٹ کر اسی حماقت کا ایادا کرو گے تو ہم بھی اسی سزا کا ایادا کریں گے اور تمہاری جمیت خواہ وہ کتنی ہی زیادہ ہو تمہارے کچھ کام نہ آ سکے گی اللہ مومنوں کے ساتھ ہے منوس تم تسما لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول کی اطاد کرو اور حکم سننے کے بعد اس سے سرتابی نہ کرو لکونگ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا حالانکہ وہ نہیں سنتے ان شروع الذين لا يعقلون یقینا خدا کے نزدیک بدترین قسم کے جانور وہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے ولو علم اللہ اگر اللہ کو معلوم ہوتا کہ ان میں کچھ بھی بھلائی ہے تو وہ ضرور انہیں سننے کی توفیق دیتا لیکن بھلائی کے بغیر اگر وہ ان کو سنواتا تو وہ بے رخی کے ساتھ منہ پھیر جاتے واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول کی بکار پر لبیک لب کہو جب کہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہاری زندگی بخشنے والی ہے اور یاد رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاص أن الله شديد اور بچو اس فتنے سے جس کی شامت مخصوص طور پر صرف انہی لوگوں تک محدود نہ رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا ہو اور یاد رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے اس سے مراد وہ اجتماعی فتنے ہیں جو وبائے عام کی طرح ایسی شامت لاتے ہیں جس میں صرف گناہ کرنے والے ہی گرفتار نہیں ہوتے بلکہ وہ لوگ بھی مارے جاتے ہیں جو گناہگار سوسائیٹی سوسائٹی میں رہنا گوارا کرتے رہے ہوں از کو خفت خپ نسو کم وی دکم بین فری وزق رزقی بی کم تشکر یاد کرو وہ وقت جب کہ تم تھوڑے تھے زمین میں تم کو بے زور سمجھا جاتا تھا تم ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں مٹا نہ دیں پھر اللہ نے تم کو جائے پناہ مہیا کر دی اپنی مدد سے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے اور تمہیں اچھا رزق پہنچایا شاید کہ تم شکر گزار وتخونوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو جانتے بوجھتے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو اپنی امانتوں میں غداری کے مرتکب نہ ہو اپنی امانتوں سے مراد وہ تمام ذمہ داریاں ہیں جو کسی پر اعتماد کر کے اس کے سپرد کی جائیں خواہ وہ عہد وفا کی ذمہ داریاں ہوں یا اجتماعی معاہدات کی یا جماعت کے رازوں کی یا شخصی اور جماعتی اموال کی یا کسی عہدے اور منصب کی جو کسی شخص پر بھروسہ کرتے ہوئے جماعت اس کے حوالے کرے و فتنة و ان اللہ عنده اجر عظیم اور جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد حقیقت میں سامانے آزمائش ہیں اور اللہ کے پاس اجر دینے کے لیے بہت کچھ ہے لین امنو تجال کم فور قانو ک فرن کم سئی اتی کم و کم و ذو الفضل لاغی اے لوگو جو ایمان لائے ہو اگر تم خدا ترسی اختیار کرو گے تو اللہ تمہارے لیے کسوٹی بہم پہنچا دے گا کسوٹی اس چیز کو کہتے ہیں جو کھرے اور کھوٹے کے امتیاز کو نمایاں کرتی ہے یہی مفہوم فرقان کا بھی ہے اسی لیے ہم نے فرقان کا ترجمہ کسوٹی کیا ہے ارشاد الہی کا منشا یہ ہے کہ اگر دنیا میں اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اندر وہ قوت تمیز پیدا کر دے گا جس سے قدم قدم پر تمہیں خود یہ معلوم ہوتا رہے گا کہ کون سا رویہ صحیح ہے اور کون سا غلط کون سی راہ حق ہے اور خدا کی طرف جاتی ہے اور کون سی راہ باطل ہے اور شیطان سے ملاتی ہے اور تمہاری برائیوں کو تم سے دور کرے گا اور تمہارے قصور ماف کرے گا اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے خوم قرو ن ویم الله اللہ خیر الم وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جبکہ منکرین حق تیرے خلاف تدبیریں سوچ رہے تھے کہ تجھے قید کر دیں یا قتل کر دیں یا جلا وطن کر دیں یہ اس موقع کا ذکر ہے جبکہ قریش کا یہ اندیشہ یقین کی حد کو پہنچ چکا تھا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ و وسلم بھی مدینہ چلے جائیں گے اس وقت وہ آپس میں کہنے لگے کہ اگر یہ شخص مکے سے نکل گیا تو پھر خطرہ ہمارے قابو سے باہر ہو جائے گا چنانچہ انہوں نے آپ کے معاملے میں ایک آخری فیصلہ کرنے کے لیے ایک اجتماع کیا اور اس امر پر باہم مشاورت کی کہ اس خطرے کا سدباب کس طرح کیا جائے وہ اپنی چالے چل رہے تھے اور اللہ اپنی چال چل رہا تھا اور اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے وہ این تنو پد سم کو منش هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ جب ان کو ہماری آیات سنائی جاتی تھیں تو کہتے تھے کہ ہاں سن لیا ہم نے ہم چاہے تو ایسی ہی باتیں ہم بھی بنا سکتے ہیں یہ تو وہی پرانی کہانیاں ہیں جو پہلے سے لوگ کہتے چلے آ رہے ہیں فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ بِعَذَابٍ <أَلِيمٌ> اور وہ بات بھی یاد ہے جو انہوں نے کہی تھی کہ خدایا اگر یہ واقعی حق ہے تیری طرف سے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا کوئی دردناک عذاب ہم پر لے آ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ الله مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اس وقت تو اللہ ان پر عذاب نازل کرنے والا نہ تھا جبکہ تو ان کے درمیان موجود تھا اور نہ اللہ کا یہ قائدہ ہے کہ لوگ استغفار کر رہے ہوں اور وہ ان کو عذاب دے دے یسونسل خرام کنو اول ان اول اہم الم تقون لا لیکن اب کیوں نہ وہ ان پر عذاب نازل کرے جب کہ وہ مسجد حرام کا راستہ روک رہے ہیں حالانکہ وہ اس مسجد کے جائز متولی نہیں ہیں اس کے جائز متولی تو صرف اہل تقویٰ ہی ہو سکتے ہیں مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے تم تک فر بیت اللہ کے پاس ان لوگوں کی نماز کیا ہوتی ہے بس سیٹیاں بجاتے اور تالیاں پیٹتے ہیں پس اب لو اس عذاب کا مزا چک ہو اپنے اس انکار حق کی پاداش میں جو تم کرتے رہے ہو اندین سبین فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ جن لوگوں نے حق کو ماننے سے انکار کیا ہے وہ اپنے مال خدا کے راستے سے روکنے کے لیے صرف کر رہے ہیں اور ابھی اور خرچ کرتے رہیں گے مگر آخر کار یہی کوششیں ان کے لیے پچھتاوے کا سبب بنیں گی پھر وہ مغلوب ہوں گے پھر یہ کافر جہنم کی طرف گھیر لائے جائیں گے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 تاکہ اللہ گندگی کو پاکیزگی سے چھانٹ کر الگ کرے اور ہر قسم کی گندگی کو ملا کر اکٹھا کرے پھر اس پلندے کو جہنم میں جھونک دے یہی لوگ اصلی دیوالیے ہیں قل للذین کفروا ما قد سلف وإن فقد مضت سنت الأولين اے نبی ان کافروں سے کہو کہ اگر اب بھی باز آ جائیں تو جو کچھ پہلے ہو چکا ہے اس سے درگزر کر لیا جائے گا لیکن اگر یہ اسی پچھلی روش کا ایادہ کریں گے تو گزشتہ قوموں کے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہے وہ سب کو معلوم ہے دینو کل فعین فن اللہ بھی اے لوگو جو ایمان لائے ہو ان کافروں سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورا کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے پھر اگر وہ فتنے سے رک جائیں تو ان کے امال کا دیکھنے والا اللہ ہے وَإن تولوا نعم المولا و نعم اور اگر وہ نہ مانے تو جان رکھو کہ اللہ تمہارا سرپرست ہے اور وہ بہترین حامی و مددگار ہے جز دس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلْرَسُولِ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُم آمَنتُم بِاللَّهِ إِن كُنتُم بِاللَّهِ وَمَا يوم يوم والله على كل قدیر اور تمہیں معلوم ہو کہ جو کچھ مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے یہاں اس مال غنیمت کی تقسیم کا قانون بتایا ہے جس کے متعلق تقریر کی ابتدا میں کہا گیا تھا کہ یہ اللہ کا انعام ہے جس کے بارے میں فیصلہ کرنے کا اختیار اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کو حاصل ہے اب وہ فیصلہ بیان کر دیا گیا ہے اس کا پانچواں حصہ اللہ اور اس کے رسول اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر اور اس چیز پر جو فیصلے کے روز یعنی دونوں فوجوں کی مٹبھیڑ کے دن ہم نے اپنے بندے پر نازل کی تھی تو یہ حصہ بخوشی ادا کرو اللہ ہر چیز پر قادر ہے یعنی وہ تائید و نصرت جس کی بدولت تمہیں فتح حاصل ہوئی اور جس کی بدولت ہی تمہیں یہ مال غنیمت حاصل ہوا بلو دتیل کم ولؤت وم لیادی ملک امریکی منہ لین لیہلك من هلك عن بینۃ ويحیا من حی عن بینہ وان اللہ لسمیع علیم یاد کرو وہ وقت جب کہ تم وادی کے اس جانب تھے اور دوسری جانب پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے اور قافلہ تم سے نیچے ساحل کی طرف تھا اور اگر کہیں پہلے سے تمہارے اور ان کے درمیان مقابلے کی قرارداد ہو چکی ہوتی تو تم ضرور اس موقع پر پہلو تہی کر جاتے لیکن جو کچھ پیش آیا وہ اس لیے تھا کہ جس بات کا فیصلہ اللہ کر چکا تھا اسے ظہور میں لے آئے تاکہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ ہلاک ہو اور جسے زندہ رہنا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ زندہ رہے یقیناً خدا سننے اور جاننے والا ہے کہ اور یاد کرو وہ وقت جب کہ اے نبی خدا ان کو تمہارے خواب میں تھوڑا دکھا رہا تھا یہ اس وقت کی بات ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کو لے کر مدینے سے نکل رہے تھے یا راستے میں کسی منزل پر تھے اور یہ متعین نہ ہوا تھا کہ کفار کا لشکر فی الواقع کتنا ہے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں اس لشکر کو دیکھا اور جو منظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا اس سے آپ نے اندازہ لگایا کہ دشمنوں کی تعداد کچھ بہت زیادہ نہیں ہے اگر کہیں وہ تمہیں ان کی تعداد زیادہ دکھا دیتا تو ضرور تم لوگ ہمت ہار جاتے اور لڑائی کے معاملے میں جھگڑا شروع کر دیتے لیکن اللہ ہی نے تمہیں اس سے بچایا یقیناً وہ سینوں کا حال تک جانتا ہے وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللّٰهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْأُمُوْرَ اور یاد کرو جب کے مقابلے کے وقت خدا نے تم لوگوں کی نگاہوں میں دشمن کو تھوڑا دکھایا اور ان کی نگاہوں میں تمہیں کم کر کے پیش کیا تاکہ جو بات ہونی تھی اسے اللہ ظہور میں لے ائے اور اخر کار سارے معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ یا ایها الذين امنوا اذا لقيتم فئه فثبتوا فثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو کسرت سے یاد کرو توقع ہے کہ تمہیں کامیابی نصیب ہوگی وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا سوابری <سؤال> اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑو نہیں ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی صبر سے کام لو یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے یعنی اپنے جذبات و خواہشات کو قابو میں رکھو جلد بازی گھبراہٹ ہراس تما اور نامناسب جوش سے بچو ٹھنڈے دل اور جچی تلی قوت فیصلہ کے ساتھ کام کرو خطرات اور مشکلات سامنے ہوں تو تمہارے قدموں میں لغزش نہ آئے اشتعال انگیز مواقع پیش آئیں تو غیض و غزب کا ہی جان تم سے کوئی بے محل حرکت سرزد نہ کرانے پائے مصائب کا حملہ ہو اور حالات بگڑتے نظر آ رہے ہوں تو اس میں تمہارے حواس پراگندہ نہ ہو جائیں حصول مقصد کے شوق سے بے قرار ہو کر یا کسی نیم پختہ تدبیر کو سرسری نظر میں کارگر دیکھ کر تمہارے ارادے شتابکاری کاری سے مغلوب نہ ہو اور اگر کبھی دنیوی فوائد و منافع اور لذت نفس کی ترغیبات تمہیں اپنی طرف لبھا رہی ہوں تو ان کے مقابلے میں بھی تمہارا نفس اس درجہ کمزور نہ ہو کہ بے اختیار اس کی طرف کھنچ جاؤ یہ تمام مفہومات صرف ایک لفظ صبر میں پوشیدہ ہیں اور اللہ تعالی فرماتا ہے کہ جو لوگ ان تمام حیثیت سے صابر ہوں میری تائید کو حاصل ہے لو نبی اللہ نلون مخین کو اور ان لوگوں کے سے رنگ ڈھنگ اختیار نہ کرو جو اپنے گھروں سے اتراتے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے اور جن کی روش یہ ہے کہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہے وَإِذْ ن سیو ان چرا اتنی اچ نسال کبھی وکال وقال وکال انری ام کھم ذرا خیال کرو اس وقت کا جب کہ شیتان نے ان لوگوں کے کرتوت ان کی نگاہوں میں خوش بنا کر دکھائے تھے اور ان سے کہا تھا کہ آج کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا اور یہ کہ میں تمہارے ساتھ ہوں مگر جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو وہ الٹے پاؤں پھر گیا اور کہنے لگا کہ میرا تمہارا ساتھ نہیں ہے میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم لوگ نہیں دیکھتے مجھے خدا سے ڈر لگتا ہے اور خدا بڑی سخت سزا دینے والا ہے مَرَضٌ غَرَّهَا أُولَاءِ دِينُهُمْ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ جبکہ منافقین اور وہ سب لوگ جن کے دلوں کو روگ لگا ہوا ہے کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں کو تو ان کے دین نے خفت میں مبتلا کر رکھا ہے یعنی مدینے کے منافقین اور وہ سب لوگ جو دنیا پرستی اور خدا سے غفلت کے مرض میں گرفتار تھے یہ دیکھ کر کہ مسلمانوں کی مٹھی بھر بے سر و سامان جماعت قریش جیسی زبردست طاقت سے ٹکرانے کے لیے جا رہی ہے آپس میں کہتے تھے کہ یہ لوگ اپنے دینی جوش میں دیوانے ہو گئے ہیں اس مارکے میں ان کی تباہی یقینی ہے مگر اس نبی نے کچھ ایسا فسو ان پر پھوک رکھا ہے کہ ان کی عقل خبت ہو گئی ہے اور آنکھوں دیکھے یہ موت کے منہ میں چلے جا رہے ہیں حالانکہ اگر کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو یقیناً اللہ بڑا زبردست اور دانا ہے یتوفف الذین کفروا الملائکتو یضربون وجوہهم و ادبارهم و ذوقوا عذاب الحریق کاش تم اس حالت کو دیکھ سکتے جب جبکہ فرشتے مقتول کافروں کی روحیں قبض کر رہے تھے وہ ان کے چہروں اور ان کے کولوں پر ضربیں لگاتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے لو اب جلنے کی سزا بھکتو ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ یہ وہ جزا ہے جس کا سامان تمہارے اپنے ہاتھوں نے پیش کی مہیا کر رکھا تھا ورنہ اللہ تو اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے یہ معاملہ ان کے ساتھ اسی طرح پیش آیا جس طرح عل فرعون اور ان سے پہلے کے دوسرے لوگوں کے ساتھ پیش آتا رہا ہے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا اللہ قوت رکھتا ہے اور سخت سزا دینے والا ہے ذلك بأن لم و حتى محل حتى مَا ہتو روح روم ون نسمی یہ اللہ کی اس سنت کے مطابق ہوا کہ وہ کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو اس وقت تک نہیں بدلتا جب کہ وہ قوم خود اپنے طرز عمل کو نہیں بدل دیتی اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے لکھنا ہوں فرنا کل کی والمی آل فرون اور اس سے پہلے کی قوموں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا وہ اسی ضابطے کے مطابق تھا انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹ لایا تب ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں ہلاک کیا اور آلے فرون کو غرق کر دیا یہ سب ظالم لوگ تھے ان شر الدواب عند اللہ الذين كفروا فهم لا يؤمنون یقیناً اللہ کے نزدیک زمین پر چلنے والی مخلوق میں سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کو ماننے سے انکار کر دیا پھر کسی طرح وہ اسے قبول کرنے پر تیار نہیں ہیں الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ خصوصاً ان میں سے وہ لوگ جن کے ساتھ تون نے معاہدہ کیا پھر وہ ہر موقع پر اس کو توڑتے ہیں اور ذرا خدا کا خوف نہیں کرتے یہاں خاص طور پر اشارہ ہے یہود کی طرف جن سے نبی صلی اللہ علیہ وََ وسلم کا معاہدہ تھا اور اس کے باوجود وہ آپ صلی اللہ علیہ وََ وسلم کی اور مسلمانوں کی مخالفت میں سرگرم تھے جنگ بدر کے فوراً بعد ہی انہوں نے قریش کو انتقام کے لیے بھڑکانا شروع کر دیا تھا ما تتقفنهم الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم پس اگر یہ لوگ تمہیں لڑائی میں مل جائیں تو ان کی ایسی خبر لو کہ ان کے بعد دوسرے جو لوگ ایسی روش اختیار کرنے والے ہوں ان کے حواس باختہ ہو جائیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی قوم سے ہمارا معاہدہ ہوا اور پھر وہ اپنی معاہدانہ ذمہ داریوں کو پسے پشت ڈال کر ہمارے خلاف کسی جنگ میں حصہ لے تو ہم بھی معاہدے کی اخلاقی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو جائیں گے اور ہمیں حق ہوگا کہ اس سے جنگ کریں نیز اگر کسی قوم سے ہماری لڑائی ہو رہی ہو اور ہم دیکھیں کہ دشمن کے ساتھ ایک ایسی قوم کے افراد بھی شریک جنگ ہیں جس سے ہمارا معاہدہ ہے تو ہم ان کو قتل کرنے اور ان سے دشمن کا سا معاملہ کرنے میں ہر گز کوئی تعمل نہ کریں گے توقع ہے کہ بد عہدوں کے اس انجام سے وہ سبق لیں گے وَإِنَّا قوم خیانتا فنبذ علیہم على سواء ان اللہ لا يحب الخائنين اور اگر کبھی تمہیں کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو اس کے معاہدے کو علانیہ اس کے آگے پھیک دو یقیناً اللہ خائنوں کو پسند نہیں کرتا یعنی اسے صاف صاف خبردار کر دو کہ ہمارا تمہارا معاہدہ باقی نہیں ہے کیونکہ تم عہد کی خلاف ورزی کر رہے ہو